اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ سلام قابل اللہ تعالی سلام ہو صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعلیم کا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی حاضری کو تفسیم سنانی ہے قرآن کی ترتیب سورت کا نمبر ایک سو ہے سور معاؤن اس سورہ مبارکہ کے مطابق اور یہ ہے کہ سورہ معاون کی بارے میں مکہ ہوئی اور نہایت کہاں سے تو لفظ ہے یہ عربی کی گرامر کا مسئلہ ہے اور ہر ایک اس سے آگاہ ہوتا نہیں ہے اسی لیے میں نے صرف علم کی قلت دکھانے کے لیے یہ پوچھوایا تھا کہ لفظ شروع کا ترجمہ کہاں ہوتا ہے اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا قرآن سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ نکالتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج تک وہ لفظ شروع ہی نہیں نکال پائے کہ کہاں ہے جناب والا مسئلے کیا نکالے تھے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے فرماتے ہیں یہاں اکرو یا اب کرو محسوب ہے عربی گرامر کے حساب سے پوشیدہ ہے محضوب ہے اس طریقے سے حضور علیہ بہت سید فرماتے ہیں کہ یہاں کامل صفت محسوس ہے یعنی وہ عمر کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ قلدہ کے رسول کو نہ چاہنے لیں اسی طریقے سے حضور نے فرمایا لا صلاة اللہ بھی فاطحہ حقیقت نماز ہی نہیں ہے مدر صورت فاطحہ کے मतलब नमाज तो है मगर नमाज पूरी होगी ही जब तक के आप सोरे फातिरा नहीं पढ़ेंगे मतलब ला सला का काम भी फाति है तिन इसी तरीके से यहां है میں ہے اور جب عربی کیربی گرامر کی سرکار کائنات جس جس کا فیضان ہے بہرحال میں بڑی تیزی سے ایک آئے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جاتا ہے ایک قول تو یہ ہے چار قوم ہیں اس میں مفسرین کے ایک بارے میں کو نہیں دیکھا؟ کیا یہ ہے کہ ابو جہل نے ہو گیا تھا. اس نے آ کے ابو مجھے مجھے مجھے مجھے چہل نے اسے بدا دیا اور جب ابو جہل نے اسے دے دیا تو قریش کے سرداروں کی تک یہ بات پہنچی کہ بھائی ابو, جہل اس سے ابو جہل اس یتیم کے کپڑے پہنانے کا ذمہ دار ہے لیکن یہ والا کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا اور پھر بھی وہ تو مصطفیٰ جان احمد کا دل ہے جو یتیموں کی بےکسی اور بےکنی پر نظر توجہ فرماتا ہے اور نہ وہاں سخت دل دل مزار رہے اسی عطیق بچے کا نام آیا وہ بچہ کیا سمجھے وہ بچہ دوڑتا ہوئے کہا ہی نہیں ہے سرکار نے لوگ موجود ہے جب ابرحمان یہ ایمان کا آپ کا ایمان ہوگا اسی لیبر کی آپ کی حیبت ہوگی میرے سرکار پہنچے ابو جہل نے ڈرکے پارے سارا اس کا سامان خواب دے دیا حضور واقع سے دے دیا ابو جہلیوں نے ابو جہل سے کہا ابو جہل انہیں تین بدل لیا فوراں مجھدین کمال اس کے حوالے کر دیا یہ دیکھ کر طبیعہ پلیشتوں لوگوں نے اسے آر دلائی یعنی شرم دلائی کیا کٹ کو انہیں سے پھر گیا بو جہل نے نہیں خدا کی تسم نے انہیں سے پھرا نہیں اصل جب وہ آئے میں نے ان کے ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے مار نہیں دیا تو کہیں یہ نیزا میری زندگی کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے یہ میرے سرکار کو آلم صلی اللہ علیہ کی شان ہے اور یہ کہا جیسے امام جا کراج اتارنا تلوار چلانے پہنچے منصور قتل سے <سلام> کا اپنی کو بٹھایا, جگہ بٹھایا سرکاری کوئی خدمت ہمیں نے لائے تو ہم بھروا ہے کہا کوئی خدمت نہیں اسے نتنی بات ہے کہ آج کے وقت ہمیں مت بنا ہم فقیر ہوئے ہمیں باشنا اسے مطلب نہیں کہا ٹھیک ہے کتنا کا اور واپس چلے گے اب جب واپس چلے گے تو جنرل اوچرمس کے پاس روایت پیالتا ہے کہ وہ خلیبہ پیوش ہو کے زمین بھگتی ہے حضرت واپس چلے گے خلیبہ پیوش ہو کے زمین بھگت گیا دو دن یا تین دن کے بعد اسے بھوش آ بیمار پڑ گیا کیا ہے جیسے تو ہے ایک اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو واقعہ میں نے صحیح نہیں ہے. میں آئیے، ایک اگر کسی آیت کے بارے میں چار اور قیام کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی اور نہیں مطلب نہیں ہوتی وہ روایات وہ واقعات اپنی جگہ حق ہوتے اگر شک ہوتا ہے جناب یہ یہ پہ اور بھی اخبار کے بول چکے تو اگر دوسرا قول آپ نے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آس بن مائل قیامت کا انکار نہیں کرتا یہ آیت ہے یا دوسری ہے کس میں سے آج کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا کوئی, شکلی, کوئی, تھا, تھا. اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اپنے اپنے اپنے اقوال پیش کرتے ورنہ چاروں اور जगह कोई जो नहीं मैं इस कोई हुए हूं कि अगर अगर आप लायत और कोई नहीं, हुई। तो इसका मतलब مطلب یہ نہیں کہ ابو جہل کا یہ سے کو نہیں کیا گیا اب سمجھ میں آئی بات اور نہیں سمجھ آئی تو ایسے بھی نہیں آئے گی کل لکھو نا سال کلو لے بالکل اسی سطح پر جو لوگ بیٹھے ہیں میں ظاہر سی بات پہ کپڑا بھی نیچے آؤں لیکن جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی انڈر میں نہیں پہنچ پاتا بات صرف اتنی ہے تو میں نے بہت علما کی بات اور پیش کر دی کہ اگر کسی آیا اپنی جگہ کو اختیار نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کسی واقعہ کا انکار نہیں کرتا مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ جناب یتیم آیا گھر ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس آیت کو اس واقعے سے جوڑنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے کوئی مشکل نہیں چوتھا کرنا اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے تو جب وہ قیامت ہی کا انکار کر دے گا تو انسان کے دل میں جو ڈر ہے ہمیں بھی خبر میں کیا آپ کیالت مردوں کے بیان کر رکھیے ورنہ سرکار کو علیہ السلام کو تصویر نے فرمایا تھا اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا تو تم کھڑے جاؤ گے بتایا کہ خبر کیا ہوتا ہے آپ تو پیدا کرو جس کے جناب والا دیکھنے کی بہرحال ہے تو جب اندر آدمی جائے گا تو ہی پتا چلے گا نا کیوں تو کوئی پروف نہیں کر سکتا کس نے کیا دیکھا وہاں سے تو ساری یہ سامان مانو خاندان بھی ایک ہے بھی ایک ہے عقیدہ الگ, الگ الگ ہے کردار